جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ نامادہی ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑیں گے اور تاگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا